بسم اللہ الرحمن الرحیم باب پنجم یہود کے بارے چالیس احادیث مبارکہ اجمالی فہرست غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ایک یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لانت أن عائشة نزل الله ابن عباس نضی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم يطرح له اغتم بها عن فقال وهو كذلك ک الله على دن صورت خدو قبور اہم صنع حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الفات شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی چادر مبارک چہرے پر ڈالتے تھے پھر جب گھٹن محسوس ہوتی تو چہرہ کھول دیتے تھے اسی حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو انہوں نے اپنے امبیا کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عمل سے خبردار فرما رہے تھے